بسم اللہ الرحمن الرحیم منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اب آپ اس مبارک سلسلے کا پانچواں حلقہ سماج فرمائیں <تصفيق> یعنی دشمن کو ایسے طریقے سے نقصان پہنچاؤ کہ اس کو پتا نہ چلے ان نے کہا جس تم جاؤ تو صحیح نہ نہیں ہوگا نا اچھا ان کو یقین تھا کہ بھائی ہمارے خدا ہیں ان کو کون رات لگا سکتے تو ایک دن ان کی سال میں عید ہوتی تھی وہ باقاعدہ بڑی ان کا میلے رونق بڑی بڑا بڑا شوق ہوتا تھا ان کو عید کا اور اس میں سارے کے سارے بابل والے نکل جاتے تھے اور میدانوں میں جا کے اپنی عید مناتے تھے وہ عید کا موقع جب آیا تو پوری قوم کے جو بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے کہا دیکھیں آپ کا ہمارا مذہب کا جھگڑا تو ہے لیکن ہم ہیں تو آخر ایک شہر کے رہنے والے اور عید کا موقع ہے ہماری خوشی میں بھی تو خدا کے بندے تم شریک ہوا کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا آپ نے یوں غور کیا پر نظر نظرتاً رجو میں فقال انی دیکھا نے کہا بھائی میں نے دیکھا ہے غور کیا ہے ستاروں ہے ستارہ گردش میں آ رہا ہے اور میں بیماروں ہونے والا تو عید میں کیسے جاؤں اسی لیے بعض بات کہتے ہیں کہ تین قزے بات ہے چونکہ بخاری شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صلاح تھا بات کہ تین جوٹ جو ہیں بولے لیکن یاد رکھیں یہ بظاہر جوٹ ہے جوٹ ہے نہیں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ ڈرے ہیں کہ قیامت والے دن جب سارے لوگ آئیں گے سیدنا ابراہیم الخری کی خدمت میں کہ آپ ہماری شفاعت کریں اللہ کے آگے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ بھئی میں نے تین مواقع پر ایسی بات کی تھی میں ڈر رہا ہوں کہیں اللہ مجھے پوچھنا لے اور حضور نے بھی اس کو لفظ قدم کہا ہے لیکن یہ سورتن قدب ہے حقیقت قدب نہیں ہے لیکن شان جو بڑا ہے وہاں چاہے کوئی بات سورتن بھی ہو تو ڈرتے ہیں نا حالانکہ مقصد تو صرف ان کا یہ تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں شرک پہ ضرب لگاؤں تو اس میں جھوٹ کی کون سی بات تھی لیکن پھر بھی آپ نے یعنی شان نبوت کے بھی بظاہر تو میں بیمار نہیں نظر آ رہا اور میں ستاروں کو بھی نہیں دیکھ رہا نہ میں ستاروں کو مانتا ہوں پھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں صرف ان کو اعتماد دلانے کے لیے اور بعض ماں نے کہا کہ اس وقت بھی ابراہیم سچے تھے اس سے بڑی بیماری ہے کہ ان کے سامنے کفر ہو شرک ہو اللہ کے نبی کا دل جلتا اب جناب یہ ہوا کہ قوم جو تھی ساری کی ساری میلے پہ چلی گئی ابراہیم علیہ السلام نے تسلی کر لی کہ ابا بھی میلے پہ گیا ہے اور خاندان بھی میلے پہ گیا ہے اور لوگ سارے میلے پہ گئے ہیں الہ راگا ہے روغان سے یعنی خفیہ طریقے سے اور جلدی جلدی جانا سیدنا ابراہیم علیہ خلیل علیہ سلاد تسلیم جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جناب وہ ہاتھ میں کلاڑا پکڑا اور تیزی کے ساتھ اور خفیہ راستوں سے سیدھا ان کا جو او مین مندر تھا نا جو سومنااتھ تھا بڑا اس میں جب سیدنا ابراہیم الخری علیہ السلام پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بتوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں اور سامنے جناب مٹھائیاں اور پھل اور فروٹ اور کھانے اور بھلے اب ابراہیم علیہ السلام جب قریب گئے ان بتوں کے سر میں اللہ کیوں نہیں کھاتے اندھے ہو گیا اتنا کھانا جو رکھا ہوا ہے پاگل ہو گئے بھئی اتنی قیمتی چیزیں ہیں اور آپ کے ماننے والوں نے بنا کے رکھی ہیں اللہ کیوں نہیں کہتے اچھا وہ کیا کھائے بت بھی کہتا ہے وہ اس نے کیا کھانے ابھی راہیم علیہ السلام غصے میں جب آئے تو بس جناب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھایا بدوم اٹھایا وہ کلاڑا اور اس کے بعد جناب شروع ہوئے مارنے کے لیے کسی کا ناک نہیں کسی کی گردن نہیں کسی کی ٹانگ نہیں سب کو قرآن کہتے ٹکڑے ٹکڑے کام البئی مگر جو ان کا سب سے بڑا تھا سب سے بڑا ان کا خدا بنا ہوا تھا اس کو نہیں چھیڑا اور اس کے کندھے پہ کلا رکھ کے حضرت رائم اللہ صاحب اب جناب میلے سے کام جب واپس آئی خوشیاں منا کے پکنک کر کے اپنے مجرے شجرے کرنے کے بعد جب آئے کہ چلو بھائی آپ مندر میں جائیں اپنے خداؤں کے آگے بھی تو جا کے اپنا شکر کریں وہ ان کے آگے جا کے ہم زیارت کریں تبرق حاصل کریں اور وہ جو کھانا رکھ کے گئے تھے وہ بھی اٹھائے تھا کہ پھر ہم نے کھانا ہے برکت کے لیے وہاں جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایشان سے کہ وہاں تو سب کے ٹکڑے ٹکڑے وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں اب جناب سب جمع ہو گئے ہم نے دیکھا ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ دیکھا کمال ہو گیا لا ہی رکھا حد ہو گئی جی حد ہو گئی ہمارے خداؤں کے ساتھ یعنی تمہاری عقل پہ تمہیں حد نہیں ہو گئی کہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ جن کو خدا سمجھتے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اس نے توڑنے والے کو بھی نہیں پکڑا اب جناب سب کے سب قرآن کہتے ہیں کالو منفال اندازہ بھی کون نے ہمارے معبودوں کے ساتھ آ رہا کے ساتھ یہ بھی نہیں کہتے یہ بھی نہیں کہتے بوتوں کے ساتھ نہیں آ رہا اور وہ بڑا ظالم ہے کہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کر گیا کالو سما فتح لہو اے برا ہی اب جناب کا ہم کہنے لگی کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے وہ ان کے بارے میں کہہ نہیں رہا تھا اس دن سنا نہیں تھا کہتا تھا میں ان کو ٹکروں گا معلوم ہوتا ہے وہی وہ ٹکر گیا ہمارے خدا وہ ابراہیم سمینا فتن یز ان کے بارے میں بات کرتا تھا نا معلوم ہوتا ہے وہی ہے کالو فاتو اللہ الناس لا اللہ اب قوم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑو اور سارے عوام کی عدالت میں عوامی عدالت میں کھڑا کرو تاکہ پتہ چلے ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا ہے اور سب لوگ گواہ ہو جائیں اور پھر ہم بادشاہ کے پاس بات کریں اب جناب سارے کے سارے آرے. ابراہیم علیہ السلاد اسلام کے پاس اور اندازہ کریں کہ ایک اکیلا ابراہیم کوئی اس وقت زمین پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یعنی وقت کی مکتہ قوتیں بھی دشمن ہیں قوم بھی دشمن ہے باپ بھی دشمن ماں بھی دشمن ہے اکیلا آج راہیم علیہ السلام کھڑے ہیں لیکن اللہ کے ماننے والا جو ہے اس کو کبھی خوف نہیں آتا اسی لیے اقبال نے کہا تھا آئین جو مردا حق گوئی او بے باقی آئین جو مرداں حق گوئی او بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو کہ جو اللہ کے شکر ہوتے ہیں ان کو بزدلی کا کیا تھا لوگ ہے انہوں نے تو حق کہنا ہے جہاں بھی ہو دشمن کے سامنے بھی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لا کے کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے تم نے یہ کیا کہ ہمارے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپ نے جواب دیا قَالَ بل پال کبیرو ہوم ان کالو <يَنْتْقُون> آپ نے فرمایا بے وقوف ہو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو وہ جو بڑا خدا ہے اس نے یہ سارا کام کیا ہے جا کے دیکھو تحقیق کرو پوچھو ذرا اصل وجہ کیا ہے تم آ کے کھانا رکھتے چھوٹے چھوٹے سارے کھا جاتے تھے غصہ آ بڑے رنتا لوں کبھی اہم ہر الم ایپو پوچھو ان سے جو مرے ہوئے ان سے پوچھو اس نے مارا میں نے مارا اس نے مارا سرو جسی پکالوں انکم انتم الظالمون تم والی سوالا سال تم اڑ اب یہ آپ سوچ بھائی بات تو ٹھیک ہے ہم جب اندر گئے نا تو وہی بڑا بت کھڑا ہے نا اس کو تو کوئی چوٹ نہیں لگی اور پھر وہ جو کلاڑا ہے جس سے توڑا گیا وہ بھی اسی کے کندھے پہ تھا بات کچھ لگتی ہے ابراہیم علیہ السلام معلوم ہوتا ہے کہ اسی کو گسا غصہ آ گیا چڑھائی چڑھائی کرتی پھر آپس میں جناب سر نیچے کر کے بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں جب آدمی کے پاس بات کہنے کی طاقت نہ ہو نا تو آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا نا پھر تو سر نیچے کر کے بیٹھتا ہے نا شام کے بعد تو سر نیچے کر کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہنا کہ لگے الا لگے ابراہیم کبال کی بات کرتے بھئی کچھ تو مہربانی کرو کچھ تو تم سوچو یہ بھلا بولتے ہیں یہ تو بوتے ہیں پتھر کے بنے ہوئے ہم نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا یہ بولنے والے تھوڑے ہیں ہم تو ان کو دھوپ میں کھڑا کرتے ہیں سائے میں نہیں جا سکتے سائے میں کھڑا کرتے ہیں. دھوپ میں نہیں جا سکتے اب تو یہ تو نہیں بولتے حضرت ابراہیم علیہ کے سلام اور حضرت ابراہیم نے یہ بات اسی لیے تو کی اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ قوم کو اس پہ لے آئے جہاں نشانہ لگانا جہاں ضرب لگانی ہے اب جب انہوں نے اعتراف کیا تو میں فلاس میں آ کے پھر میں تم پر اور تمہارے ان آلیہ پر بھی جن کو تم خدا کے بعد عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم نے معبود بنائے کیا تمہارے پاس عقل ختم ہو گئی بالکل تم دیوالیہ ہو گئے تم یتیم ہو عقل سے تم پاگل ہو گئے ہو سارے کہ جو اتنا نہیں بتا سکتے کہ جی ہمیں کس نے مارا ہے جو اتنا بھی نہ بتا سک جو اپنے بارے میں یہ بھی خبر نہ دے سکے جی مجھے کس نے مارا ہے تو وہ خدا کیسے بن گیا علاق کیسے بن گیا تمہارا سفر جی کی کیسے بن گیا اب ان کے پاس تو جواب کوئی نہیں تھا قوم بھی محاورے میں ہار گئی اور اس کے بعد جناب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب حل کوئی نہیں ہے اب ایک حل ہے کہ بھئی ہماری اتنی برادری ہے قوم ہے طاقت ہے بادشاہ ہے تو پھر حل یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے اور قتل کر دیا جائے لیکن اگر ہم خود قتل کریں گے تو پھر تو بات بڑھ جائے گی اس لیے بہتر ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ہم بادشاہ وقت کے پاس لے جائیں اور بادشاہ بھی تو ہمارے مذہب میں ہے وہ بھی تو بہت پرست ہے تو لہٰذا اس سے فیصلہ کرا کر فیصلہ کیا جائے لیکن فیصلہ بہرحال ان سے یہی کرایا جائے کہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلائے کالو ہم سروتم اب ساری قوم جمع ہو کے مشورہ کیا کرتی ہے کہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو آگ میں اور اپنے خداؤں کی مدد کرو خدا لوگوں کی مدد کرتا ہے تم خداؤں کی مدد کرو یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی آ چھین لیتا ہے تو لوگوں کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ تم خود آگے مدد کرو کہنے لگے ٹھیک اب انہوں نے جناب روایات میں ہے ایک روایت میں تو یہ ہے کہ بھئی قوم نے فیصلہ کر اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں قوم نہیں بلکہ اس وقت جو بادشاہ تھا بابل میں وہ نمرود اور یہ یاد رکھیں کہ چار دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً معظم ارجائے ارض پہ حکومت کی یعنی اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ اکثر زمین کے حصے پر تھی انہوں نے حکومت معظم ارجائے ارض اور ان چار میں سے دو جو ہیں وہ اسلام مسلمان تھے اور دو جو ہیں وہ کافر کافلوں میں ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نسل جس نے بہت بڑی حق اور اسی طرح اللہ تبارک وطالیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور سرکار دو عالم کو بھی پورے عالم پر اتنی بڑے حصہ زمین پر اقتدار عطا فرمایا ہے تو یہ نمرود جو ہے یہ بھی بڑا سرکش بڑا جبار اور بڑا قہار تھا لیکن بعد علما فرماتی ہیں کہ اس کے ساتھ جو واسطہ ہے جو سابقہ ہے وہ بعد میں پڑا ہے ابراہیم علیہ السلام پہلے قوم نے فیصلہ کر لیا قوم کا فیصلہ کیا تھا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام ہم بس جلا دیتے ہیں بعد میں کالو بڈو لہو بندی کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہزیرہ بناتی ہیں بڑی جگہ بناتی ہیں اور وہاں آگ جلائیں گے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیں تو انہوں نے بعد علماء نے لکھا ہے کہ ایک میل کے علاقے میں تقریباً بہت بڑا ایک ذخیرہ بنایا ایک جگہ بنائی پتھر توڑ توڑ کے دیواریں بنائی اور بڑا چاہ دیواری دینے کے بعد وہ جب تیار ہو گئی جگہ اب سب نے جناب حکم دیا کہ وہ جتنی لکڑی اب کے سکتا ہے لکڑی لیا اور لوگ اونٹوں پر گدوں پر سروں پر لکڑیاں لا رہے ہیں اور بھر رہے ہیں اور بھر رہے ہیں اور جب این وہ لکڑیوں سے بھر گیا اس کے بعد پھر اس پہ آگ جاتا اب جب آگ لگی تو وہ تو ایک عظیم آتش فشاون اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا اور آپ کے بدن پہ بار روایات مبارک میں یہ بھی ہے کہ حضرت کا لباس بھی اتارا اسی لیے سے ابو دن آپ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے لباس جنت جو ہے وہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے تو صحابہ نے پوچھا یار رسول اللہ وقب کب آپ سے بھی پہلے فرمایا کہ ہاں کیونکہ انہو اول من جرد فی اللہ کہ کی ابراہیم الخلیل علیہ السلام پہلا پیغمبر ہے جو اللہ کے راستے میں جس کے کپڑے پسارے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو وہ بدلہ دیں گے اور قیامت والے دن سب سے پہلے انہیں لباس پہ اور آپ کے ہاتھوں کو بھی رسیوں سے باندھا گیا اور ایک منجنیک لائی گئی منجنیک بناتے تھے کہ اس میں پتھر رکھ کے دور سے مارتے تھے قلعے کے دروازوں کو توڑنے کے لیے دیواروں کو توڑنے کے لیے چونکہ وہ آگ اتنی بلند تھی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے اندر ڈالنے کا ان جائے اس لیے منجنیک میں بٹھا دیا اللہ تبارک بعلیٰ کا فرشتہ ملک صاحب جو ہے بادلوں پر جس کی جتنی اس نے ارض کیا کہ مولا اے کری تیرا خلیب ہے اور تیرے نام پہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے مہربانی کرو مجھے حکم دے دو ابھی بادل برسا دیتے ہیں آگ خطر اللہ نے فرمایا جاؤ خریف کی مدد کر سکتے ہو کرو فرشتہ آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا ابراہیم میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے بھی مجھے اجازت دے دی ہے میں اللہ کی اجازت کے بغیر تو آ نہیں سکتا اگر آپ چاہیں تو ہم فرمائیں اما علیہ کا فلاح حاجت مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں جاؤ اپنا کام کرو تم اپنے پر رہو مجھے نہیں حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ جبریل السلام آئے انہوں نے کہا کہ ابراہیم الخلیل مہربانی کریں مجھے بتائیں حکم نے فرمایا تیرے, تیرے پاس مجھے کوئی کام نہیں کوئی غلط نہیں یہ ہے مقام کہ ساری دنیا اللہ کے فرشتے ہیں زندہ موجود ہیں اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں لیکن اللہ کا نبی غیر سے مدد لینا نہیں کا و چاہیے اب جناب جب علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کا خلیل تو پھر اپنے وہ بھی اپنے محبت میں ہیں تو ان نے کہا کہ اچھا چپ کر کے جو اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ابھی تمہیں آگ میں ڈال دیں گے چلو خدا کو تو پکارو اللہ سے تو مانگو وہ تو منع نہیں ابراہیم علیہ السلام کتابوں میں آتا ہے کہ مسکرائے اور فرمایا خلیم یہ جبرائیل یہ جو کچھ ہو رہا ہے آگ جلائی جا رہی ہے مجھے ڈالا جا رہا ہے یہ اللہ جانتے ہیں یا اللہ کو کہنے کی ضرورت ہے ان نے کہا اللہ جانتے ہیں کہا جانتے ہیں تو پھر کہنے کی کیا اگر وہ ہمیں جلانے پہ راضی ہیں تو ہم بھی جلنے پہ راضی ہیں اگر ہمارے جلنے پہ اللہ راضی ہے خوش ہے ٹھیک ہے ہم بھی تو جلنے کے لیے تیار ہیں تو صرف ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جو حضور صلی اللہ علیہ سے نے فرمایا ہے کہ لمبا ارقیا پنڈار ابراہیم مادا کا خالا حسب اللہ وکیل بس مجھے اللہ کا اور یہی وہ کلمہ ہے جو جنگ عہد میں صحابہ نے کہا یہی وہ کلمہ ہے جو سیدہ عائشہ نے کہا یہی وہ کلمہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی زبان سے نکلا اس لیے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں حسم اللہ کے فراج اب انہوں نے جناب انجینی کے میں بٹھایا اور منجنی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود مبارک جو ہے آگ سے نکری پہنچا حکمہ کل نارکونی بردن و سلامن اللہ اب راہی اللہ نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور حضرت ابن بعض فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سلامن نہ فرماتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ کی تکلیف پہنچتی میں بردن بس اللہ بن ابراہیم مفصرین نے لکھا ہے کہ اس آگ نے صرف ان رسیوں کو تو جلا دیا جو رسیاں بندھی ہوئی تھیں لیکن آپ کے بدن کو نہیں چھوا جنت کے لباس آ گئے جنت کے کھانے آ گئے ابراہیم السلام اندر بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں اور نے لکھا ہے کہ آزر آخر باپ ہے آخر باپ ہے جا کا پھر ماں ہیں باہر کھڑے آپ قوم کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں دکھ ہے لیکن حیران کھڑے ہیں اللہ تبارک و نے حکم دیا ملائکہ کو آگ کے اندر یہ پیدا کر دو پردہ ہٹا دو دیکھنے دو آدر کو اپنے بیٹے کا حال دیکھ لے کہ ابراہیم کس حال میں بیٹھی ہیں جب ان کی نظر پڑی تو کہتے ہیں رب رب ابراہیم کہتے ہیں بیٹا ابراہیم رب تو تیرا ہے ہم دو ایسے بتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اصل رب تو بھائی تیرا رب ہے زبان سے مجبورا نکل اور اس کے بعد اب آگ جناب بہت جل رہی ہے اندر ابراہیم علیہ مسلم اور حضرت ابراہیم برمادی اطیب اندی کہ سب سے میرے بہترین لذت میں جو دن گزرے وہ تھے جب میں نے میں تھا یہ مہراج تھا ان کا آگ کے اندر فرماتی ہے راہ تو انعام کے دن تھے اللہ پاک نے بعد انتظام فرمایا اور یہ بھی ہریش میں ہے کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی تو چھوٹے چھوٹے پرندے بھی آگ کے پانی چونچ سے ڈالتے کہ آگ بجھ جائے ال بزرا یہ جو جسے آپ کلی کہتے ہیں یہ جو ہے یہ بھونک مارتی تھی کہ آگ جلے اسی لیے حکم ہے کہ اس کو مارا جائے کہ اس نے اپنی عداوت کا اظہار کیا تھا بخاری شریف میں یہ حدیث مبارک موجود ہے اور جناب اس کے بعد اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ کئی دن تک تو آپ آگ ہے نا جی وہ جل جائے ٹھنڈی ہو جائے راستہ بنے اور لوگ دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نظر آ رہے ہیں لیکن یہ تو اندر جا نہیں سکتے آگ ہے اور جب آگ ٹھنڈی ہوگی اٹھ کے بار آ السلام علیکم کیا نے کہا کہ جب ہم نے اتنا زور لگا لیا تو اس کے باوجود بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے تو اب کیا کریں تو اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ جو ہے ان سے پڑتا ہے زندگی تو باق باقی انشاءاللہ شاء اللہ وما علیہ البلام برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانو اس دروس کا تسل قرآن علیہ مسلاطلام کا سلسلہ رمضان المبارک اور اس کے بعد موسم حج کی مصروفیات کی وجہ سے فتح رہا اور آج محرم الحرام کی گیارہ تاریخ الحمد للہ آپ کی اس مسجد میں اور ڈاکٹرز فورم میں آج پھر اسی سلسلے کے درست کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جیسے آپ لوگوں کو ہمارے ڈاکٹر صاحبان کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کی محنتوں سے ان کے پروگراموں میں سیرت النبی کی تکمیل ہو گئی اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ہمیں توفیق بخش کہ ہم اسلامیا علیہ مسلاط السلام کے سلسلے کو بھی پائے تکمیل تک پہنچا سکیں ببا توفیقی پیقی اللہ بلا علیہ کیونکہ اس کے علاوہ کسی کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کے قصص جو ہیں اصسلامبیا علیہ مسلاط و تسلیم ان کی بہت بڑی اہمیت یہ دنیا کے تاریخی قصوں کی طرح نہیں ہے اور نہ ہی ان کا اسلوب جو ہے وہ قصے کا اسلوب ہے آپ نے مختلف قصص پڑھے ہوں گے یہ قرآن کے قصے جو ہیں ایک تو حقائق اور دوسرا ان میں موائز و عبر ہیں اور تیسرا یہ کس انبیاء جو ہیں اللہ کے قرآن میں یہ سرکار دو عالم کی نبوت اور صداقت کی دلیل اور تائید ہے اور چوتھا اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس عبرت ہے اور پھر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سابقہ کا امم سابقہ کا امتوں کے احوال ان کے صفات ان کے کردار اس میں ایک بہت بڑا درس اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ صداقت سید ناب امد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی طریق کیونکہ ایک نبی عربی ایک انبی المی جو سرزمین حرم اور مکہ مکرمہ جیسی بے آب و گیا جگہ میں پیدا ہوئے یہاں پانی بھی نہیں آبادی بھی نہیں وہاں آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے مدارسوری رستیوں لیکن وہ نبی یہ امی جس نے عبداللہ کے گھر میں بی بی آمنہ کے گھر میں پرورش ولادت ہوئی اور عبدالمطلب کی گود میں پرورش پائی اور ابھی طالب کی کفالت میں آپ نے ابتدائی زندگی کا حصہ گزارا اور قبیلہ بنو سعد میں آپ کی نظات ہوئی اور کسی استاد کو نہیں دیکھا کسی مدرس کو نہیں دیکھا کسی مدرسے کو نہیں دیکھا کبھی کسی کتاب کو چھوا تک نہیں یعنی اللہ نے خود قرآن میں یہ بات بھرمائی ہے کہ ما کم تدری مل کتاب ایمان کہ میرے محبوب آپ کو تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کے مبادی و تفاطیل کیا ہیں وہ نبی امی جب ہمیں بیٹھ کے آدم علیہ السلام کا قصہ بتلائیں اور نو علیہ السلام کا قصہ بتلائیں ادریس علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتلائیں اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتلائیں اور پھر جس کی تفصیل جزئیات تک اتنی حقیقی ہوں کہ آج تک دشمن اس کی تردید نہ کر سکے تو ایک عام آدمی کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ خبر دینے والا لازمنس کا تعلق اللہ کے بھائی ورنہ انہیں کیسے پتا ہو سکتا ہے جو بات صدیوں پہلے گزر گئی تو اس لیے قصہ سے انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان میں ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ سب سے بڑی وہ گواہی ہے وہ شہادت ہیں وہ دلالت ہیں ہمارے محبوب خدا محبوب عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت و ساتھ اور اسی ضمن میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہو رہا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی آپ اہمیت کا اسی سے اندازہ لگائیں اللہ نے قرآن میں پچیس صورتوں میں سیدنا ابراہیم الخلید کا قصہ ذکر فرمایا ہے اور تقریباً تہتر آیا یعنی اندازہ کریں کہ یہ قصہ کتنا اہم ہے اور ابراہیم الخلید علیہ سلاد اسلام کی ذات مبارک کتنی بڑی اہم ہے کہ ہر جماعت یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے عیسا علیہ السلام کو نہیں مانتے عیسائی یہودی کو نہیں مانتے مشرقین دونوں کو نہیں مانتے مسلمان تینوں کو نہیں مانتے لیکن ان سب کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا دعویٰ سب رکھتے ہیں یعنی یہودیوں کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو ملت ابراہیم ہی پر ہمارا دین دین ابراہیم ہی ہے اسی طرح عیسائیت کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا دین دین ہے ابراہیم ہے مسیحی بھی یہی کہتے ہیں نسرانی بھی یہی کہتے ہیں اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ مشرقی مکہ ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ بھائی ہم تو بالکل خالص ملت الت ابراہیم پہ ہیں بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے کابے کے مجاور ہیں اور مسلمانوں کا تو ویسے ایک سچا دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں تو یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی عزمت بخشی تھی کہ ہر جماعت ایک دوسرے کی نفی کر رہی ہے لیکن اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا چاہتی اسی لیے قرآن پاک نے اس بارے میں بھی باقاعدہ وضاحت فرمائی اور یہود و نسارا کی بھی ترتیب فرمائی کہ ما کان ابراہیم و یہودی ولا نسرا نی ولا کن کا نہی فن نمین المشرقی اناسی ابراہیم الب البی اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قتن یہودیت نہیں ابراہیم علیہ السلام کتان نہیں ابراہیم علیہ السلام کتان مشرقین سے بھی بلکہ اگر سچ پوچھتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار اور ملت ابراہیمی بھی چلنے والا اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لیکن اسی سے آپ اندازہ لگائیں مقامی ابراہیم الخلیر علیہ سلاۃسلام کا کہ ہر جماعت ہر آدمی ہر ملت اپنے آپ کو اسی ملت سے جوڑ دے اس لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی اہمیت جو ہے وہ اور بڑھ جاتا اور اسی طرح آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گھر کو جس کعبہ کو قبلہ بنا دیا مرجائے خلائے کو بنا دیا اور ساری کائنات کا مسلمان وہ مشرق میں ہے مدرس میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے خدا میں ہے وہ بر میں ہے بار میں ہے کسی بھی جگہ ہے لیکن اپنے نواز کی توجہ کدھر کرے گا کملے کدھر اور مسلمان آپ اندازہ فرما لیں گے دنیا کے کسی کونے میں ہے چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہو وہ واجب ادا کر رہا وہ سنت پڑھ رہا وہ تحجت پڑھ رہا وہ اشراق پڑھ رہا وہ مطلع کرنا واقف پڑ رہا ہر میں جہاں سرکار دو جہاں پہ و سلام بھیجیں گے وہاں سیدنا ابراہیم کا بھی ذکر آئے کہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد کلاس ابراہیم, آل ابراہیم انک تو سید اللہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر اور اسی طرح آپ یہاں رہتے ہیں الحمد للہ کو حرم میں اللہ نے رہنے کی سعادت بخشی آپ جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ عظیم طن کا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ وحدت اسلامیہ کا ایک عظیم مذہب کہ ساری کائنات سے لوگ پھنچے ہوئے آ رہے ہیں ایک مقام یہ کیا تھا یہ مساوات اسلام تھی یہ وحدت تھی یہ اجتماعیت میں تھی اور یہ پورے عالم کے لیے اسلام کا درس تھا کہ دیکھ لو ہمارے پاس کوئی گورے کالے کا مسئلہ نہیں ہمارے پاس کوئی ہندی سندھی تو ایرانی نہیں ہمارے پاس کوئی حسب نصب عربی اجبی نہیں بلکہ ہم سب ایک احرام میں لبیک کہتے ہوئے ایک کعبے میں اور ایک مقام عرفات پہ کھڑے اور ایک ہی امام کے پیچھے ہم نوازے ادا کر رہے ہیں اس سے بڑا روپر پر منظر آج تک دنیا کے مذاہب نہیں پیش کر سکتے کہ 20 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے کھڑا ہو اور اس کے ایک کاشن پہ کھڑا ہوتا ہے करता کرتا ہے سجود کرتا ہے نماز کی ابتدا کرتا ہے اور نماز سے نکل جاتا ہے اتنا بڑا इतनी اتنی بڑی تنظیم اتنی بڑی इतनी اتنی بڑی انسانیت اتنی بڑی مساوات تو عالم کا کوئی بڑے سے بڑا مائی کا لال بھی پیش نہیں کر. اور اس وحدت کا اس کائنات کے مرکز اصلی کا اس مقام ہدایت کا اس حدل عالمین کا بانی کون ہے سیدنا نا ابراہیم یعنی آپ کسی سے اندر آ اور بلکہ اسی پہ انتہا نہیں سرکار دوانم تاجدار حرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے میں کی رات میں میں نے ساتھ میں آسمان پہ ایک گھر دیکھا اور اس کے ساتھ میں نے ایک ایسا خوبصورت آدمی بیٹھا ہوا دیکھا جس کی سفید داڑھی تھی اور داڑھی مبارک میں سینے تک پر پری ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا کہ اس کی شکل کا یوں اندازہ لگا لو کہ میرے ساتھ ملتی تھی تو میں نے جب وزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سا گھر ہے تم نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے یہ آسمانوں میں اللہ کا کعبہ ہے جیسے زمین میں کعبہ ہے یہ آسمانوں میں کعبہ ہے تو میں نے کہا یہ کون بزرگ ہیں ان نے کہا ابو کا ابراہی یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے آپ آگے بڑھیں اور اپنے ابے کو سلام تو سرکار دو عالم فرماتی ہیں کہ میں نے آ کے اسلام کیا تم نے فرمایا کہ مرحبا بن ابن الصالح سال اسالح کہ میں اپنے بیٹے کو مرحبا کے کروں اور اس وقت بھی وہ کاعبت اللہ سے پھینک لگا کے بیٹھے ہیں تو جس پر محدثین و مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے جیسے زمین پر اپنے کعبے کا میمار ابراہیم خلید کو بنایا ہے اسی طرح آزمان کے کعبے کے ساتھ بھی ابراہیم الخلیق کو بٹھایا تو یہ ساری سعادت جو ہے یہ عظمت جو ہے وہ سیدنا ابراہیم نے الخلید علیہ اسی لیے کبھی کبھی میں اپنے جلوس میں تقریروں میں اپنے مختلف ملکوں کے محاضرات میں بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ میرے اللہ کی بے نیازی ہے اور اس کی شان ہے تو نوازنے پہ آئے تو نوازنے زمانہ تو جو کریم ٹھہرا تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ کہ جب آپ نے اس سرزمین کو عظمت دینی تھی تو یہاں خلیل اللہ کا ڈیرا لگوا دیا اور اگر آپ نے مدین منورہ کو عظمتوں سے ہم کنار کرنا تھا تو وہاں حبیب اللہ کو بٹھا دیے ساری عظمت یا خلیل اللہ کے گھرانے کو آئی یا حبیب اللہ کے گھرانے کو آئی اور ان دونوں کا تعلق پھر کس سے کہ حبیب اللہ جو ہیں وہ بھی تو اولاد خلیل اللہ علیہ السلام تو, تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اگر آپ کی کعبے پہ نظر پڑے پھر بھی ابراہیم یاد آئے آپ نماز شروع کریں پھر بھی ابراہیم یاد آئیں آپ صفا مروہ دوڑیں تو زوجہ ابراہیم یاد آئے آپ دو رکاط طباف کی پڑے مقام ابراہیم یاد آئے آپ زمزم پینے جائیں تو ابن ابراہیم یاد آئے آپ کنکریاں مارنے جائیں تو حضرت ابراہیم یاد آئیں آپ قربانی کریں تو حضرت ابراہیم یاد آئے یعنی قدم قدم پہ جدھر نظر ڈالو ادھر ابراہیم کا لے علیہسلا عظیم علیہ تو اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عظمت اتنی بڑی شان رکھی اور اسی لیے آپ کے صفات بھی عظیم اللہ نے آپ کو ایسا کریم بنایا اور ایسی شان رکھی کہ آدم علیہ السلام جیسے ابو البشر یہ تمام کائنات کی ابتدا حضرت آدم سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جیسے ان کو لقب ملا ابو البشر کا اسی طرح آپ دیکھیں کہ میرے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا امام المبیا کا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لقب ملا ابو المبی یعنی ابراہیم الخلید اتنے بڑے عظمت والے ہیں کہ اللہ نے آپ کی ذریت میں آپ کی نسل میں آپ کے خاندان میں نبوت رکھ کہ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سب اولاد ابراہیم پھر کسی اور سے نبی نہیں آیا یعنی آپ دیکھ لیں کہ سیدنا ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق حضرت اسماعیل حضرت اسحاق بھی نبی ہیں اور حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب بھی نبی ہیں حضرت یعقوب کی اولاد میں یوسف بھی نبی ہیں پھر جتنے نبی ہیں سب ضروریت ابرا اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں خاتم البیا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اندازہ فرمائیں کہ یہ عظمت جو ہے وہ بھی سیدنا ابراہیم الخری علیہ entrar. اور اسی طرح صحابہ نے رضوان اللہ علیہ اجبئی نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج میں ہم قربانی کرتے ہیں یا اپنے اپنے ملکوں میں ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر عدحیہ کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں یہ قربانی کیا چیز ہے آ یہ جانور کو ذبے کرنے کی کیا ضرورت ہے آ اس کی وجہ کیا ہے تو سیدنا حبیب نا وقت را محمد بمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب تھا فرمایا فرمایا سنت ابھی تم یہ آپ کے ابا ہم سب کے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سلوپ ہے یہ انہی کا طریقہ ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا ہے تو یہ شرب بھی ملا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے دادے کے نام پہ ابراہیم رکھا کہ بی بی ماریا کی جو اولاد ہوئی اس بچے کا نام بھی سیدنا ابراہیم رکھا گیا اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ اللہ نے نبوت بند کر دی ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ورنہ اگر میرا یہ بچہ ابراہیم بندہ رہتے تو شاید اللہ ان کو بھی نبی پڑا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزمت کا اندازہ اسی سے آ. اور اس کے بعد آپ کے کرم کا یہ عالم تھا آپ کی صفتِ کرم کا یہ عالم تھا کہ باقاعدہ کتابوں میں اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلا کھانا نہیں کھائے یعنی ان کی عادت تھی کہ جب تک گھر میں کوئی مہمان نہ آ جائے کوئی دوست نہ آ جائے کھانا نہیں کھانا یعنی اگر اتفاق سے کبھی مہمان نہیں آتا تھا تو آپ فرما دے بھی روزہ رکھ لیتے آج مہمان تو ہے کوئی نہیں لہذا اکیلا کھانے کے بجائے بہتر رہے کہ ہم روزے سے رہ جائے. پھر افطار پانی سے فرما لیتے کہ بھی مہمان تو ہے کوئی نہیں تو اس لیے آپ کے قلم کا یہ عالم اور سخاوت کا یہ عالم اسی ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دن آپ کے بیوی نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت مہمانوں کے لیے تو آپ اتنا قربانی فرماتے ہیں لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہیں گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو آپ یہانی فرما کے کچھ نہ کچھ گھر کے لیے لے آئیں تو آپ نے سواری بھی اور بوریاں اٹھائیں اور بوریاں اٹھا کے چل پڑے اور وہ دور تھا کافر بادشاہ کا اب کافر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا آٹا دینا تھا یا گندم دینی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی دا. وہاں گئے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم سب کو بیچیں گے لیکن آپ کو نہیں بیچیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا دل میں کہ اگر میں یہ خالی بوریاں لے کے گھر گیا تو لازمی بات ہے کہ میری بیوی پر بڑا اثر ہوگا تو انہوں نے راستے میں ایک بھی احمر کتابوں میں آتا ہے کہ ایک سرخ ریت کا ٹیلہ تھا وہاں آپ نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور اس بوریوں میں ریت بھر ریت بھر کے اور باقاعدہ بوریاں اس پہ رکھ کے اور جناب اس کو صاف کر کے لے آئے اور ایک جگہ اتار کے رکھ دی بیوی نے دیکھا ماشاءاللہ اللہ خوش ہوگی کہ دو بوریاں آٹے گی ماشاء اللہ آپ کی براہم نے اسلام اتنا بڑا آٹا لے کے آ کہ دو بوریاں بری ہوئی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں تو سونے جا رہا ہوں میں سوتا ہوں آپ جا کے سو گئے جب نیند سے اٹھے تو دیکھا کہ بیوی کھانا پکا کے روٹیاں لگا کے گرم گرم پیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا میں نہیں رہا تھا یہ روٹیاں کہاں سے آ گئی ان نے کہا بات یہ تو انتیا ابراہیم ابراہیم جو تم لائے ہو اسی آٹے سے تو بنائی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ہاضر ہو بول بات اچھا یہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے میں تو نہیں بھائی بہار اللہ تبارک تعالی نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کر دیا ہے تو یہ بھی صفتی تھی سیدنا ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کی تھی کہ جن کا کرم اور جن کی ضیافت اپنے دور میں ضرب المصب تھی اور اللہ نے بھی جن کے قصے کو قرآن میں ذکر کیا کہ حل عطا ضائف کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ابراہیم کے پاس وہ عدت والے وہ حرمت والے وہ کرامت والے جو مہمان آئے تھے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیسی مہمانی کی کہ مہمان آئے تو فوراً جناب بغیر کسی بتائے ہوئے بڑے خفیہ طریقے سے مہمانوں سے سلام بات کی اور فوراََ جا کے بچڑا دیوے کیا اور بھونڈا اور بیوی کو ساتھ لیا اور برتنوں میں رکھا اٹھا کے پکڑ رہ بہو رہی ما کے آگے رکھ دیا کہ جناب آئیے کھائیں آپ اللہ کے فرشتے حیران بیٹھے ہوئے ہیں کیا کھائیں فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف ہو گیا کہ گھر میں آنے کے بعد اگر آدمی کھانا نہ کھائے تو وہ تو دشمن ہے ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دوستوں اور کھانا نہ کھائے تو آپ جب قائف ہونے لگے تو ان نے کہا کہ لات ابراہیم علیہ السلام ڈرو نہیں اب تو اللہ کے فرشتے ہیں فرشتے تو کھایا نہیں کرتے ہم کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کہ یہ مہمانوں سے پوچھنے کی آپ نے حاجت ہی نہیں سمجھی کہ جی آپ کھانا کھائیں گے ہم کھانے کا اہتمام کریں اسی لیے علماء نے یہ سنت ابراہیم نکالا ہے کہ گھر میں آنے والے سے آپ کبھی نہ بولیں کہ آپ نے کھانا ہے آپ نے پینا ہے آپ کیا پسند فرمائیں گے آپ جو اللہ نے دیا ہے جب کر کے وہ حضرت پیش کرتے دیں وہ تناول فرما دے الحمدللہ اور تناول نہ فرمائے رکھ بچے کھا لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے کھانے والے کو بھی بھیج دیں گے تو یہ آداب سنت ابراہیم کے خلاف ہیں کہ پہلے آدمی پوچھے اور شریف آدمی پھر بات بھی کرتے ہوئے استحاظ کرتا ہے کہ دیکھو ایک تو میں رات کو لیٹ آیا ہوں اب ان کو میں کہوں گا سن کے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تو آدمی کو کچھ تو بھی ہاتھ ہوتا ہے اسی لیے حکم ہے کہ آپ کوئی بات نہ کریں نہ ان سے پوچھیں آپ کے گھر میں ٹھنڈا ہے آپ کے گھر میں گرم ہے آپ کے گھر میں جو چیز موجود ہے اللہ کی نعمت جو تھوڑی بہت بڑی ہے تاکہ سنت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پوری اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے والد جو ہیں جیسا کہ آپ پہلے بھی تھوڑا سا سن چکے ہیں لیکن چونکہ ہمارے درس میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے اس لیے جب تک اس پورے قصے کا استحصار ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوگا تو ہم صحیح معنوں میں پھر اس قصہ ابراہیم علیہ السلام سے استفادہ نہیں آپ کو تو ابراہیم علیہ السلام کے والد جو اس کے بارے میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا نام تارف ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا نام آدر لیکن اللہ کے قرآن میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہر جگہ اللہ کے قرآن نے آزر کا ذکر کیا ہے تاریخ کا ذکر نہیں کیا بس کار ابراہیم علیہ آدر آتا تخلام اسی طرح ہر جگہ آزر, آزر آزر آزر اور اسی طرح اس حدیث بخاری میں جس کے اندر قیامت کے منظر کا ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی ذکر آتا اس لیے بہرحال جس نام کو اللہ کے قرآن نے ترجیح دی ہو تو ہمیں کوئی حق بھی نہیں پہنچتا کہ ہم بلا وجہ صاحب کا کتابوں کی طرف لوٹے جب اللہ کہتا ہے آدر اور باب علماء کرام نے اس کو یوں جمع کیا ہے انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تو تارق تھا اور یہ پھر سام سام ابن نوح کی اولاد تھے لیکن وہ جس بط کی بوجا کرتے تھے اس بت کا نام تھا آزر تو اس لقب کی وجہ سے آپ کا لقب آزر آزر ہو گیا تو لوگ اصل نام بود. جیسے کہ سیدنا ابی آبی اسی طرح جیسے ام سلمہ اسی طرح اور بہت سارے صحابی ہیں جن کو کنیت سے پہچانا جاتا ہے سیدنا ابی بکر کوئی بندہ نام بھی نہیں جانتا کوئی پوچھ لے کہ بڑے سے بڑا کہہ دے گا صدیق،, صدیق لقب ہے ابی بکر کنیت ہے آپ کا نام تو عبد ہے لیکن آپ معروف ہو گئے ابھی بکر کے نام سے اسی طرح حضرت عمر کو ابھی حق اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبل حسن اور بعد میں ابھی تھراب اس لیے بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو کنیت اتنی معروف ہو جاتی ہے لقب اتنا معروف ہو جاتا ہے کہ لوگ نام بھول جاتے ہیں یعنی لوگ اصل نام جو ہے وہ بھول جاتے ہیں پھر اسی کنیت سے اس کو یاد کرتے ہیں اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تو طارق تھا لیکن جس عبادت کرتے تھے سنم کی اس سنم کا نام چونکہ آزر تھا تو اس کی عبادت کی وجہ سے آپ کو لوگوں نے آدر کہنا اور اسی طرح یہ باتیں ہمیں قطبہ سے ملتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ارد بابل میں شمالی عراق میں آپ پیدا ہوئے اور اسی طرح یہ بات ہمیں ملتی ہے قطب سابقہ سے بھی اور اللہ کے قرآن کی روشنی میں بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دو قوموں سے واسطہ پڑا ایک قوم بابل میں ہے اور ایک قوم ہرران میں ہے کا علاقہ ہے جہاں سے آپ نے پھر شادی کی بیوی بی سارا جو تھی ان کا تعلق ہرران تھا تو یہ دو علاقے تھے ایک بابل کا علاقہ شمالی عراق میں اور ایک علاقہ تھا ہررام دمشکر اور شام کے رستے میں ان دونوں قوموں سے ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ پڑا ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں قومیں جو تھی ایک قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور ایک قوم جو ہے کبا کے پرستی میں مبتلا یعنی ہر ران کے لوگ جو ہیں وہ ستاروں کو پوجا کرتے تھے کبا کے میں سب آگے پوجا کرتے تھے وہ تمام دنیا کے نظام کو چلانے والا ستاروں کو مانتے تھے کہ یہ سیارات یہ ستارے جو ہیں اب سب نظام عالم انہی کے ہاتھ میں ہے یہ ناس سعد اوقات فتح نصرت کامیابی ناکامی سب کا تعلق جو ہے ستاروں کے ساتھ ہے اور وہ ستاروں کے پجاری تھے اور یہ علم نجوم اور کبا کے پرستی جو ہے یعنی اس دور سے چلی آ رہی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پھر سرکار دعالم کے دور میں بھی یہ بات تھی اور اسی طرح صحابہ کے دور میں بھی یہ بات تھی اور اسی طرح آج تک بھی یعنی کافروں کو آپ چھوڑ دیں آج تک بھی مسلمانوں میں بھی ایسی کئی جماعتیں موجود ہیں کہ جو منجمین کے ساتھ جو علم فلکیات کے ماہرین کے ساتھ جا کے تعلق جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرا ستارہ دیکھ کر بتائیں کہ میرے حالات کیا ہوں اور وہ باقاعدہ ذائقہ بنائے گا آپ کی پیدائش کی تاریخ پوچھے گا اور اگر وقت بھی بتا دیں اس کے لیے اور ایک آسانی ہو جاتی ہے پھر جناب وہ آپ کا ستارہ نکالے گا پھر وہ آپ کا برج نکالے گا پھر حساب لگا کے وہ آپ کو بتائے گا کہ جی آپ کا ستارہ اس وقت گردش میں ہے یا سعد میں ہے یا ناس میں ہے اللہ پاک پاکم فرمائے تو بہرحال اسلام کے نزدیک ایسی باتوں کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ قبر و شرک میں شامل ہے کیونکہ اللہ تبارک وطرہ نے قرآن سنت میں ہمیں یہ بات واضح کی ہے کہ سب چاند سوریہ جو ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تبارک وطرہ نے ہماری خدمت کے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے تو ورنہ ان کے ہاتھ میں نہ کسی کا نفع ہے اور نہ کسی کا نقصان جیسے کہ حضور پاک کے زمانے میں بھی یہ بڑا اعتقاد تھا لوگوں کا حضور نے فرمایا ایک دفعہ جب چاند گرہن ہوا آپ نے فرمایا کیا سمجھتی ہوگی یہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے تو صحابہ نے کہا حضور زمانے جاہلیت میں ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ موت آہدن والے حیات آہدن کے لیے چاند یا سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی بڑا آدمی مر گیا چاند کو بھی گرہن لگ گیا چاند بھی اندھیرا ہو گیا یا آج دنیا میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے تو اس بچے کی وجہ سے یعنی سورج بھی سیاح ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحیات من آیات اللہ, يخفف اللہ, اللہ کے بندے کسی کی بہت حیات کے لیے نہ ڈوبتے ہیں نہ سیاہ ہوتے ہیں نہ گرہن لگتی ہے یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ اپنے بدو کو ڈرانے کے لیے دکھاتے ہیں کہ اتنے بڑے پرے نوری جو ہیں اگر ہم ان کو بے نور کر سکتے ہیں تو ایک انسان تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس لیے اس کے اندر تحدید ہے لیکن یہ سلسلہ بہت ہی پرانا یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا اور اسی طرح بعد فسرین نے بھی بڑے بڑے علماء نے بھی یہ غلطی کی ہے انسان ہے انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہر مسلمان کو بھی معاف فرما دے بڑے بڑے کیوں اصولی بات ہے نا کہ تیرنے والا ہی ڈوبتا ہے جو آدمی کبھی سمندر میں گھسے ہی نہ تیریں نہ اسے کیا ڈوبنا ہے اسی لیے آپ کو پتا ہے نا گاڑی چلانے والے سے گاڑی ٹکرائی جب چلائے گئے نہیں تو کیسے ٹکرائے گی اس لیے علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی انسان ہیں تو بہت سارے علماء سے یہ بھی غلطیاں ہوئی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خود چاند اور سورج کے اس میں مبتلا تھے اور ایسا ایسا ایسا ایسا, ایسا, ایسا پھر ابراہیم علیہ السلام پر انکشاب ہوتا گیا تو پھر آپ ہٹ گئے حالانکہ یہ بات غلط ہے اللہ جن کو نبوت دیتے ہیں یاد رکھیں ان کا تو عالم اروا میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے آپ نے خود پڑھا ہے حدیثوں میں اور سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب داؤد علیہ السلام کے روح کو دیکھا تو پوچھا کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کی آپ نے عمر کتنی لکھی اللہ نے فرمایا کہ ساتھ سا تو کالمیر بڑا خوبصورت میرا بیٹا ہے عمر بہت تھوڑی ہے میری عمر میں سے چالیس سال آپ اس پتے میں تو اب جب موت کا وقت قریب آیا اور اسرائیل آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تیار ہو جائے انہوں نے کہا نہیں میرے تو چالیس سال بچتے ہیں ببا تم جلدی آ گئے ہو انہوں نے کہا اچھا آپ نے بیٹے کو جو دی تھی انہوں کہا میں تو مجھے بھی یاد ہی ہوں آدم علیہ السلام پھر بھول گئے جیسے کہ درخت کے مسئلے میں بھول گئے تھے تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نقوت کے فیصلے تو عالم اربا ہمیں ہو جاتے یہ تھوڑے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد ان کو پہلے ہم نرسری میں داخل کرتے ہیں پھر پرائمری میں داخل کرتے ہیں پھر ہم اس کو مڈل پہ پھر او لیول پھر اے لیول پھر ہم یونیورسٹی میں لے جائیں گے پھر نبی بنے گا یہ تھوڑا ہوتا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے پہلے فیصلے فرما چکے ہیں اسی لیے سرکار دو نے فرمایا کہ وہ انہیں خاتم النبی کی وہ جدل ان کی کہ ابھی آدم کا مٹی اور پانی ملا ہوا تھا اور مجھے اللہ نے اس وقت نبی بنا دیا تھا اور خاتم المیاح بنا دیا لیے ہمیشہ یہ بات جو ہے اور قرآن ابراہیم کے بارے میں تو خود کہتا ہے کہ, وَلَكَتْ آدَيْنَا رُشْدَهُ مِن قَبْلَ وَكُنَّا بِهِ کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت کر دی تھی پہلے سے ہم نے ان کو روشد بھروا دیا تھا یہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ تو یہ دھوکا ہے اصل وہ دھوکھا کیوں لگا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرانہ رنگ ہے ہر آدمی کا ایک مناظرانہ رنگ کا ایک انداز ہوتا ہے جیسے کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑا شیعہ کا مناظر تھا اس کا مناظرہ ہو رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت عالم کے ساتھ اور مناظرہ اس بات پہ ہو رہا تھا کہ بھئی حضرت سیدنا ابی بکر صدی ربی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو تھی اس میں ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس کا نام پدک تھا خیبر کے علاقے میں اور وہ فدق جو تھا تو لازمی بات ہے کہ میراث تھا کا اور بی بی فاطمہ کو سید نبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا میراث جو تھا فدق وہ نہ دیا اور بی بی صاحبہ نے آ کر درخواست دی بی صاحبہ نے طلب کیا لیکن حضرت صدیق انکار کر گئے فقط فاطمہ اور بی بی فاطمہ جو ہے وہ ناراض ہو تو کسی سے وہ شیعہ پھر بڑی دور لگاتے ہیں کہ دیکھو جی ایک تو اللہ کے نبی کا میراث نہ دینا حضور کی بیٹی کو محروم کر دینا میراث کا غصب کر لینا پھر بی بی فاطمہ کو ناراض کر دینا اور جس پہ بی بی فاطمہ ناراض ہو جائیں اللہ کا نبی ناراض ہو گئے اللہ, اللہ کا نبی ناراض ہو تو خدا ناراض ہو گیا تو پھر ابو بکر کی خلافت کیسے بے یعنی پھر وہ اس کو اپنا ایک رنگ لیتے ہیں نا سگلا گدرا تو پھر خود بناتے ہیں نا پھر بات تو خود بنانی ہوتی ہے نا تو وہ جب مناظر تھے عالم اہل سنت کے وہ جب مناظرہ کر رہا ہے اسی پہ شیعہ بڑا زور دے رہا تھا تو انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا کہ اچھا میرے بھائی کمال ہے سیدہ فاطمہ زہرا نے درخواست دی اور باقاعدہ معروف پیش کیا اور ابو بکر نے انکار کر دیا کہا ہاں جناب یہی تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا کہ فطالاب فاطمہ بی بی فاطمہ نے مانگا بی بی فاطمہ نے درخواست دی تو اسی پہ انہوں نے بڑا زور اچھا یہ تمہاری کتابوں میں بھی ہے جی ہماری کتابوں میں ہے سنی کی کتابوں میں بھی ہے اچھا کون سی کتاب لگی ایک چاہ جب یہ اس پہ وہ بالکل پکا ہو گیا تو وہ تو خوش ہو گیا شیعہ مناظر کہ اہل سنت کا مناظر تو بالکل خود ہار رہا ہے وہ تو خود مجھ سے وہی بات کے اہلوا رہا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں جب بالکل پکا ہو گیا تو ان نے فرمایا کہ حضرت ایک بات کا جواب دے دیں کہ بی بی فاطمت الزرا ابو بکر سے کیوں مانگنے آئی تھی تک اگر ابو بکر خلیفہ نہیں تھا تو درخواست دینے کا کیا مطلب درخواست تو کورٹ میں دی جاتی ہے نا جس کے پاس کوئی اقتدار ہو تو ابھی بھی فاطمہ نے خلیفہ مانا تو درخواست دیا تو کہو درخواست دی نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ درخواست دی ہے تو پھر خلیفہ مانا ہے جب خلیفہ مان لیا تو آگے فیصلہ کریں گے نا کہ خلیفہ کا فیصلہ درست ہے یا غلط تھا یہ فیصلہ الگ ہے پہلے یہ بات تو مانو نا کہ بی بی صاحبہ نے درخواست دی تو خلیفہ سمجھ کے دی یا سمجھ کے نہیں شیا کو رہا کہ یہ تو, الٹا مجھے رہا بلی صاحب تو خوش ہو رہا تھا کہ آگے نکل سکے نہ پیچھے کیسے کہہ کے درخواست نہیں تھی دی. دی ہے تو وہ خلیفہ ہیں. یار تمہارے ملک کے پرائم منسٹر تمہارے ملک کے صدر جو ہیں وہ چاہے تو کسی کو جگیریں دے دیں چاہے تو کسی کو پلاٹ الاٹ کر دیں چاہے تو کسی کی جائیداد نبی کے خلیفوں کو یار چار کھجورے روکنے کا حق بھی نہیں تھا کل کی بات کروں بہرحال درخواست دی تھی نا اس نے تو اس لیے اصل بات قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ اسلام نے بھی اپنی قوم سے ایک اسی انداز میں مناسب کیا کہ وہ سورج کے پجاری تھے فلمّا بن فلمّا فلمّا فلمّا جب رات ہوئی اور تارے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو ساتھ بٹھایا اور تارے دکھایا جو سب سے زیادہ چمک والے تارہ اچھا یہ رب ہے انہوں نے کہا ہاں جی سب اللہ یہی تو ہے سارا کچھ اسی کے تو ہاتھ میں ہے سارا کچھ تھوڑی دیر گزر گئی تو جب جی رات گلتی گئی غلط گئی گلتی گئی, گئی, گئی تارے چھپتے گئے غائب ہوتے گئے جب غائب ہونے کہا خدا گزر گیا خدا ڈوب گیا انہوں نے کہا جی ہاں ڈوب تو جاتا ہے انہوں نے کہا یار ڈوب جاتا ہے تو خدا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں کام پڑے وہ ڈوبا ہوا اچھا خدا ہوا ہم اب کھڑے رہے ہیں نا کہ خدا بھی یہاں نکلے تو ہم درخواست پیش کریں وہ تو خود ڈوب ہے اب قرآن کہتا ہے کہ فلم لئی لئی کوبی فلم اصل کو اصلی جیو کولم کو يَهْدِنِي رَبِّي کو مِنَ الْقَوْمِ رات میں جان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا فرمائیں رب میں کہا دیا رب یہ تو بالکل پکا رہے ساری دنیا کو روشنی دے رہا اب جب چھپ گیا فرمایا کہاں گیا وہ رب اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح اس کو رب سمجھتا الشمس فلم شم ستن آبی ہادا اکبر فلم ابرکالی بری اب جناب جب دن ہوا اور سورج نکلا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ جب نکلا اور آپ نے دیکھا مانا یہ ہے کہ یہ تو پھر سب سے بڑا خدا ہوا نا تارے سے بھی دوہرا سے بھی چاند سے بھی انہوں نے کہا ہاں تو آپ جب شام ہونے لگی تو سورج صاحب بھی ڈوبنے لگ گئے پیلے ہو گئے رنگ بگڑ گیا اب غروب ہو رہا ہے جب کیا تو نے فرمایا کہ کیا کہہ رہی ہے, ہے تمہارے خود امی بری امنی برین خبردار میں تم سے اور تمہارے شرک سے بری تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں قوم کو سمجھایا تھا اور یہ قاعدہ ہے علوم نحب میں بھی کہ جیسے ہاضا ربی ہاضا اکبر یہاں ہمر استفا مقدر ہوتا ہے احادا ربی احاذا اکبر یعنی بطور سوالی اچھا یہ خدا ہے اچھا یہ خدا یہ بڑا خدا ہے تو یہ بطور استفاہ میں یہ نہیں کہ ابراہیم نے ذرا پہلے ستاروں کو مانتے تھے ان کو خدا سمجھتے تھے پھر اللہ میاں نے سمجھ دی اور پھر اہستہ اہستہ اہستہ اہستہ بت پرستی سے تدریجی طور پر نکلتے ہیں نا اللہ کے پیغمبر جو ہیں اللہ کے نبی کی تو شان بڑی ہے میرے مدری کے تو صحابہ سیدنا صدیق سیدنا علی ودوان اللہ علیہ اجوائی نے کفر کے زمانے میں بھی کبھی بدھ کو سیدھا نہیں کیا تو جب اللہ نے انبیاء کے صحابہ کو محبوب رکھا ہے تو اللہ اپنے نبیوں کو کیسے اس میں مبتلا کر سکتے ہیں کہ وہ زندگی کے کچھ حصے میں تو ستاروں کی پوجا کرتے رہیں اور بعد میں ٹھیک ہو جائے تو لہذا یاد رکھیں اصل بات یہ تھی کہ قوم حران میں جو تھی ان کا عبادت کا تعلق تھا نجوم سے اور بابل میں جو تھے ان کا تعلق تھا بت پرستی تھے وہ سرم پرست اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ان کو بھی نصیحت فرمائی ان کو بھی ہدایت کی اور بڑا جس کے بارے میں ہم نے پرانے پاک میں ابھی یہ آیات مبارک تلاوت کی ہے کہ اللہ پاک نے خود قرآن میں اس کو ذکر کیا کہ اس کا شی ابا جان آپ کو چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو سنتے نہیں دیکھتے نہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ جاتے وہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں جو ماں تو بنتے خدا سے بڑے یہ اچھی دیوی دیوتا تم نے بنا رکھے ہیں میرا بھائی کیا کر رہے یا ابا جان اللہ نے مجھے جو علم نبوت دیا ہے یہ تمہارے پاس نہیں ہے مہربانی کریں آپ میرے ساتھ چلیں آپ میری اتباع کریں میں آپ کو سراط مستقیم پہ لے جاؤں اگر آپ نے ایسا نہ کیا مجھے ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے لیکن آپ کے ابا کو بھی بات سمجھنا غصے میں آ گیا انہوں نے کہا کہ دیکھو ابراہیم اگر تم اپنی ان باتوں سے بات نہ آئے نا اب جمن گرنی میں تو تمہیں مروں گا بادم با نے کہا کہ زبانی تو بادر با نے کہا کہ نہیں, نہیں میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا رجم کروں حضرت نے کہا قال سلام علیک اچھا اببا مارو نہیں میری طرف سے تو تم مطمئن رہو میں تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں کروں لیکن اب آپ کا اور میرا رہنا جو ہے مل کے گزارا نہیں کانبی حفیع میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے مختص مانگوں گا مجھے یقین ہے کہ میرا رب جو ہے میرے ساتھ مہربانی کریں گے میں تمہیں بھی اور تمہارے بتوں کو بھی چھو اور اسی طرح اب دیکھیں گے جب قوم یہ بھی نہ سمجھے ساری قوم نہ سمجھی بات نہ سمجھا تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ اس طرح تو نہیں سمجھا مك ان کہا اچھا مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں بھی تمہارے خداؤں كو ٹکروں گا ابھی تم ایسے نہیں مانتے ہو نا کیونکہ لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ ان کو مسئلہ بھی سمجھانا ہے اور اب جب یہ بات سے نہیں سمجھتے تو پھر ڈنڈے سے سمجھاؤ كیا كہ جو آدمی کتاب سے نہ سمجھے اس کا علاج برجنڈا ہی ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں فیصلہ کر دیا اور ایک عید ہوتی تھی ان کی وہ عید مناتے تھے عید پہ جاتے تھے باہر نکل کے بڑے میرے چرے رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آ گیا کہ جناب چلے عید ہے ہماری تو آپ نے یوں نظر ڈالی کیونکہ وہ بت بھی تھے ان میں تلت پرست اور ستارے پرست بھی تھے نارا فقال انی جب نظر نے کہا جی میں تو نہیں جا سکتا میں تو بیمار انہوں نے کہا اچھا تمہاری وردی بھی ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ آپ چلیں ذرا آپ بھی خوش میں شریف ہوں آپ بھی دیکھو جی، نا ساری زندگی یہاں گھر میں بیٹھے رہتے ہو بس ہم سے لڑتے رہتے ہو بات کرو گے ذرا کھلی ہوا ہوگی پکنک شکنک ہوگی یہ ہوگا وہ انہوں نے کہا بس دیکھو نا میں بیمار ہوں بیمار آدمی نے کیا جانا تم تم کچھ اب اللہ کا قرآن خود اس واقعے کو بیان فرماتا ہے کہ جب تسلی ہو گئی کہ سارے عید پہ چلے گئے فراغا فراغی حتیم اب خفیہ طریقے سے براہم علیہ السلام ان کے مندر میں آ. وہ جو بڑا مندر تھا نا اندر آئے تو دیکھا کہ بڑا عجیب منظر ہے عظیم مندر ہے اور دیوی دیوتا بڑے چھوٹے درمیانے کو چار سر والا کوئی دو سر والا کوئی چار ٹانگو والا کوئی آٹھ ٹانگو والا کو دو ہاتھوں والا اور جناب آگے مٹھائیاں اور کھانے اور حلوے اور بڑی بڑی عجیب نعمتیں اللہ کی سب لگے ہوئے ہیں چنے ہوئے ہیں اور وہ دیوی دیوتا کھڑے ابراہیم علیہ السلام جب آگے, آگے اللہ نہیں تمہارے سامنے اتنا بڑا بال جب پڑا ہوا کھاؤ اب کیا کھائے پتھر کیسے بالک بنا تن سکتے اچھا چلو بولو تو صحیح بتاؤ صحیح کو میزا خراب ہے تمہارا بد ازمیا کیوں نہیں کھاتے ہو اتنی بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں سامنے آپ جناب وہ کیا بول پتھر کیا بولتا ہے یہ تو آدمی کے اپنے دکھائی ہوتے ہیں نا کہ جی ہاں بھگوان اور بھگوان اور بھگوان اور حقیقت کیا ہو جاتے ہیں پتھر ہے جو ہم نے بیر سے خود اٹھایا رکھ دیا بس اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں نا عقل ماری ہے یہ محرم کے دن ہے نا آپ ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں جا کے دیکھیں کیسے ماتم ہو رہے ہیں اور کیسے جناب انگاروں آگ پہ چل کے ماتم کر رہے ہیں حسین دادی ہو رہا بندا دا کر اچھا اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں جناب حسین حضرت امام حسین کا روضہ اٹھائے رو اور پھر کیا ہے جناب گھوڑا نکالا ہوا یہ کیا ہے جی یہ کہتے ہیں دلدل شریف اس پہ کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اور پھر اس پہ رنگ ڈالا ہوا ہے اس پہ تیروں کے نشان ہیں وہ منظر کشی ڈرامہ ہو رہا ہے کہ حضرت حسین جس گھوڑے پہ تھے اور گھوڑے کو تیپ لگے اور گھوڑا کیسے بھاگا وہاں سے وہ بد بختو اگر جو گھوڑا حسین کو گرا کے کربلا میں بھاگے تمہارے پاس آ اس کو مارو گے اس کو چومو جو حضرت حسین کے گرانے کا باعث بنا آپ کو مروانے کا ایسا بے وفا گھوڑا کہ مسائی کو شہید کرا کے تمہارے پاس پہنچ گیا اچھا پھر ہر شہر میں نیا گھوڑا ہے تو حضرت حسین والا کون سا ہے اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں حضرت حسین کا سفر ہی اونٹوں پہ ہے گھوڑے پہ ہے ہی نہیں اب اس کا کیا علاج ہے کون اچھا پھر عورتیں کھڑی ہیں اسی گھوڑے کو کل تک ٹانگے میں تھا آج ہاتھ میں گا کے چوم رہی ہیں مانگ رہی ہیں میرا بچہ نہیں ہوتا گھوڑا سا بچہ اس کا کیا علاج ہے یہ آپ بتائیں ہم کہتے ہیں ہندو تو پاگل ہے چلو اس کو چھوڑو مسلمانوں کا کیا حال مسلمان کیا کرتا ہے کلمہ پڑھنے والا نبی کا وہ کیا کر رہا ہے ہندو کو چھوڑ دیں چلو ہندو ٹھیک ہے جی وہ تو کافر ہے ایک بات ختم ہو گئی کہ وہ کافر ہیں اور بتوں کے پجاری ہیں اور گنگا جمنا دیوی دیوتا ان کے نزدیک تو سانپ بھی مقدس ہے ان کے نزدیک تو بچھو اگر بڑا ہو جائے وہ بھی مقدس ہے ان کے نزدیک تو لنگم بھی مقدس ہے ان کے نزدیک تو مرد عورت کے آدھائے تناسری کا بھی قابل عبادت ہے ان کو تو بات چھوڑ دیں سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کلمہ پڑنے والی امت کیا کر اچھا پھر گھوڑے کے نیچے سے باقاعدہ عورتوں کو گزارتے ہیں جس کو بچہ پیدا نہ ہوتا اس کو نیچے سے گزارو بچہ ہو جائے انجو تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام جب آئے تم نے فرمایا کہ مارا کبلا تن سکون کیوں نہیں بولتے ہو اب کیا بول رہے کیوں نہیں کھاتے ہو کچھ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا جناب کولہاڑا اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے قرآن خود کہتے ایک روایت میں ہے کہ بڑے بھی ایک بازو کاٹ دیا اور دوسرے بازو پہ یوں کو اڑا کے رکھ کے حدت اب جناب ابراہیم علیہ السلام جب اس سے نکل آئے اور قوم میلے شیلے کر کے خوشیاں منا کے عیدیں کھا کے واپس آئی کہ جو اپنے مندروں میں جائیں اور اپنے خداؤں تک جا کے سجا کریں شکر ادا کریں بھی عید خیریت سے گزر گئی ہماری خوشی خیریت سے ہو گئی ہم خیریت کے ساتھ اپنے گھر میں واپس آ گئے اب جناب جب مندر میں گئے آگے جائیں تو خدا ہوا تو یہ حال ہے کسی کی گردن نہیں کسی کی آنکھ نہیں کسی کی ٹانگ نہیں کسی کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں تو ٹوٹے ٹوٹے ہوا پڑا ہے اور نکھائیے تو ادب ہو گیا اب جناب بیٹھی ہے مخلوق رو رہی ہے جی خدا ٹوٹ گئے مخلوق خدا کو رو رہی ہے آپ اس پہ ہنسے گے لیکن آپ بھی تو اپنے لوگوں سے پوچھے نا کہ جن کو ہم خود دفن کرتے ہیں پھر ان کو حاجت رواج ہم مان رہے ہیں تو ہمارا ان کا کیا فرق ہے آپ کا ہم نے بھی تو خود مدارے بنائی ہیں نا ہم نے بھی تو قبروں پہ خود روزے بنائے ہیں ہم نے بھی تو خود گمبد بنائے ہیں ہم نے تو ان پہ خود دروازے لگائے ہم نے بھی تو خود غلاف ڈالے ہیں اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ حضرت وفات ہو گئی جنازہ ہوا دفن ہوا لیکن ہم کہتے ہیں مشکل کچھ ہماری مشکل حل کرو تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ وہ بت تھے وہ بھی بت نہیں تھے وہ بھی کسی کی تصویریں تھیں وہ بھی کسی کی تفصیلیں تھیں تو خیر جناب جب دیکھا تو ان نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کون کر سکتا ہے قالو سمعنا فتن لو الخم یشاد کہنے لگے ملوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے یہ اسی کی دہشت گرد ہے آج بھی کوئی خدا کا نام لے تو وہی دہشت گرد ہے داڑھی والا آپ ایمان سے کہ مجال ہے برائے داڑھی والے کو کوئی ہاتھ لگائے سوٹ پہننے والے کو مجال ہے کوئی ہاتھ لگا وہ جانتے ہیں یہ ہی ہماری طرح عورتیں ہیں مرد تھوڑے ہیں لیکن جس کی داڑھی دیکھیں گے اسی کو مرض سمجھیں گے ہاں یہ کون ہے کہاں سے آیا ہے نام کیا اس کا پاسو پلٹو, پلٹو اندر باہر سے دیکھو اندر کوئی بلا نہیں ہے تو اس لیے اب وہ بھی کہتے وہ نوجوان او جو ابراہیم جس کا نام ہے نا سنا ہے وہی ہمارے خداؤں کی بارے میں کہتا تھا کہ اسی نے سنا ہے کسم بھی کھائی تھی کہ میں تمہارے خداؤں کو ٹکروں گا معلوم ہوتا ہے کہ اسی کا کام ایسا کرو اس کو پکڑ کے لے آؤ سب لوگوں کے سامنے پوچھتے ہیں تاکہ کوئی گواہی بنے شہادت بنے اسے بدلہ لیں اب جناب سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے پورا کفر کرتا آپ بھی آج دیکھ لیں کہ جس کے اندر ایمان ہے جس کے اندر قرآن ہے جس کے اندر اسلام ہے پورا کفر کرتا ہے حالانکہ یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہے ان کے بلے میں کچھ نہیں آپ کو روٹی بھی نہیں ہوتی کھانے کی روٹی نہیں ملتی ان بھی کو یہ تو خود بیچارے روٹیاں تقسیم کر کے مانگ مانگ کے کھاتے ہیں مسجدوں میں مدرسوں میں نہیں یہ دین کے مدرسے بھی ہیں یہ بڑے خطرناک یہ سب سے بڑے تھے اصل کچھ نہیں اصل اسلام ڈراتا تو جن لوگوں میں ایمان و اسلام زیادہ ہے اس سے زیادہ ڈر ہے جن میں کم ہے اس سے کم ڈر ہے جن میں اور کم ہے اور کم ڈر ہے پھر دوسری بات ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری قوم کٹھی ہو گیا آ گئی ہو گئی جناب لگے ابراہیم علیہ السلام تم نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ اب دیکھیں یہ ہے ایمان کی ساری دنیا مخالف ہے بات باپ مخالف ہے بیٹا مخ... گھر والے مخالف ہیں ماں مخالف ہے کا بادشاہ اکیم ابراہیم ہے جوانی کا عالم ہے اور بعض کتابوں میں آتے آپ کی عمر بھی سولہ سال کی ہے. سولہ سال کی صرف عمر یعنی اہم شباب ہے تو بڑے آرام سے <يَنْتِقُون> آپ نے فرمایا ظالم وہ میں نے ان کے بڑے نے ان کا جو بڑا ہے نا اسی نے کیا ہے میری بات نہیں باندھے پوچھ لو پوچھ لو ان سے جان اور جن کو چوٹ لگی ہے وہ اتنے پاگل ہیں بتاتے نہیں کیسے ڈنڈا مارا ہے ہمیں جا کے پوچھو پسالو پوچھو پھر جاؤ ایران فسم اب جناب سانی جی ڈال کے غور کرنے لگے یار ہم بھی بڑے بے وقوف ہیں ان سے پوچھ کے ہی آتے ہم ابراہیم کو پکڑنے تو دوڑ پڑے لیکن اپنے خداوں سے گے تم نے باقی پوچھا ہی نہیں کہ تمہیں مارا کس نے یہ واقعی ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہم نے ظلم کیا یار پہلے ہمیں مدعی سے تو پوچھنا چاہیے نا جو زخمی ہے مجروح ہے مار کھا کے پڑا ہوا ہے بچہ ایف آئی آر اسی کے طرف سے کاٹی جائے گی نا اس سے تو ہم پوچھیں گے تمہیں کس نے مارا کہا یہ بات باقی ہم نے غلط تھی جب چلنے والے کسی نے کہا بے وقوف پاگل آدمی کے ساتھ جا رہے ہیں کہا پوچھنے جا رہے ہیں کہ تمہیں مارا کس نے کہا پاگلوں بولتے پوچھنے جو جا رہے ہیں وہ بولتے بات بھی ٹھیک ہے بولتے تمہیں یہ بات بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ بولتے تھے نہیں تو نے کہا کہ ہاں دیکھو یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی چلا ایک تو ہمارے خداؤں کو مار دیا اور پھر ہمیں بے وقوف بنا کے کہتے ہیں ان سے پوچھو بھلا وہ بولتے ہیں وہ تو بولتے نہیں پوچھے کیسے ہم دیکھو ہمیں بے بھی بناتا ہے ہمارے خداؤں کو بھی مارتا ہے اور ہمیں بے بھی بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا مجمعہ اسی لیے تو لگایا تھا کہ آج مجھے اللہ کی توحید پیش کرنے کا موقع ملے اسی لیے تو انہوں نے یہ بات قبول کی تھی کہ کسی طرح یہ ظالم کٹھے تو ہوں میری بات تو سنیں اب جناب جب سب کٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم ان سے کیسے پوچھے یہ تو بولتے نہیں ہیں بھگتتے نہیں ہیں اٹھتے نہیں ہیں یہ کیسے بتا سکتے سید نہ ابراہیم جلال میں کمبنی افلا خلون فرمایا ہے <سلام> پہ تم پر اف ہے تم پہ تف ہے تم پہ اور تمہارے خداؤں پہ ظالم و جو یہ نہیں بتا سکتے کہ مجھے کس نے مارا ہے تمہارے وہ خدا کیسے بن سکتے وہ تمہاری آگے سفارشی کیسے بن سکتے ہیں وہ تمہارے حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں تم علوم ہوتا ہے تم عقل سے مارے ہو اپنا کام ہو گئے کیا مقابلہ ہے اس کے بعد بادشاہ کو جا کی شکایت کی کیا بینا بیٹھ گئی ایسے معاملات نہیں اللہ علیہ کے خلاف پوری کیبنیٹ بیٹھی ہے کالو ہر کون سرو عالیت کم ان کم <عبن> کہنے لگے اگر تم کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو یہ روز روز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگا کے چخے میں ڈال کے آگ میں ڈال کے جلا ڈالیں تاکہ آئندہ کسی کو ضرورت نہ ہو کہ ہمارے خدا ہوں کے خلاف اقدام کر سکے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک عرض شلبہ میں خشک بنجر زمین میں ایک میل ضرب ایک میل یعنی ایک مربع میل کے اندر ایک الاؤ روشن کیا آگ ڈالی اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ کسی بچہ کسی کا بیمار ہو تو منت مانتی تھی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے میں دو اونٹ لکڑی دوں گی ابراہیم کو جلانے کے یعنی اندازہ کریں اس وقت بھی منتھا یہ عالم ظاہر ہوں گا یہ عالم تھا منتیں ماننا اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے جانور پیدا کیے پرندے پیدا کیے سب نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی یہ لل تھا مگر یہ وزرا جو ہے یہ کلی سے آپ کہتے ہیں یہ کان یون یہ آگ کو بڑھانے کے لیے پھونکے مارتی تھی کہ آگ بڑھ جائے اس لیے حضور نے حکم دیا کہ اس کا قتل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ جس کو بھی نظر آئے اس کو مار ڈالو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ جلانے کے لیے آپ دیواروں پہ دیکھتے ہیں رات کو دن کو چڑھ کے پھرتی ہیں بڑی بڑی ہوتی ہیں چھوٹی ہوتی ہیں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں وزغہ تو اس وزرا چیسے بھی یہ بڑی گندی تحریری بلا چیز ہے کسی برتن سے گزر جائے کھانے پہ گزر جائے کھانے میں گر جائے تو یہ بڑی تحریری اور نابراد نقصان دیتی ہے تو یہ وہ جانور ہے تمام جانوروں سے کہ جس میں سید ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی باقی سب نے بجھانے کی کو. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے لیا ہے اب ایک مربع امیر میں آگ جب رہی ہو تو قریب کون جائے بھائی قریب جانے کی طاقت کس کو تو اب کیا کریں تو ایک منجلی بنا کے لے آئے تو یہ سب سے پہلے منجلیک جو ایجاد ہوئی ہے تو وہ ابراہیم میں ہوئی اور منجنیک بنانے والے کا نام تھا حزن اس نے یہ منجلیک بنائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا دے اس کو رسی باندھ دیتے اور رسی کے ساتھ ایسے جھولا جلائیں گے اور پھر نیچے والی رسیاں جو کھینچیں گے تو الٹ کے ابراہیم علیہ السلام دور سے آگ میں جا پڑے ابراہیم علیہ السلام کو اس نے جنی میں بٹھایا گیا اور آپ کا لباس اتارا گیا آپ کو بغیر کپڑوں کو اسی لیے سرکار ہے تو جہاں محبوب دو عالم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی میرے ابا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہنائیں گے جن کا صحابہ نے پوچھا گیا سور اللہ اس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ اللہ کی توحید کے لیے سب سے پہلے کپڑے میرے ابا کے اتارے گئے اس لیے اللہ بدلہ دیں گے قیامت والے دن کہ ساری دنیا کھڑی رہے لیکن پہلے لباس ابراہیم کو پہنایا جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں بٹھا دیے گئے آگ تیار ہے رسیاں تیار ہیں پھینکنے والے تیار ہیں اللہ کے فرشتے رو رہے ہیں اللہ نے فرمایا جاؤ ملک فرشتے تمہیں اجازت ہے میری ابراہیم کی مدد کرو ملک الجیوال آیا پانی کا فرشتہ آیا بادلوں کا فرشتہ آیا ابراہیم حکم کر ابھی بارش برسا کے آگ بجا دیتے ہیں پر میں اما کا فلا حاجت لی، مجھے تمہاری کوئی غرض نہیں مجھے تمہاری کوئی تمنا نہیں حضرت جبریسلام آئے ان نے کہا ابراہیم مجھے حکم کرو میں اس آگ کو اٹھا کے قابلوں پہ ڈال دوں پر میں اما علئی کا فلا تیری بھی مجھے کوئی حاجت نہیں اس نے کہا ابراہیم اتنا تو کرو اپنے خدا سے تو مانگو تم تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو ابراہیم علیہ اللہ نے کہا ابراہیم مجھے ایک بات بتاؤ کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے مولا کے علم میں ہے یا علم میں نہیں ہے ابریم نے کہا کہ سب اللہ کے علم میں ہے جب وہ جانتے ہیں تو پھر مانگنے کا کیا فائدہ ہے اگر وہ ہمارے جلانے پہ راضی ہیں تو خلیل بھی جلنے پہ راضی ہے میں اپنے اللہ کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراََ حکم دیا جب خلیل کو ڈالا گیا رکونی سلام علیہ البرا صلی اللہ تعالیٰ خلق ہی سعید نا محمد صحاب اجمائین احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سیدھی نمبر چھ سمعت آج فرمائی